اور کہتے ہیں ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشان کیوں نہ اتری تم فرماؤ غیب تو اللہ کے لیے ہے اب راستہ دیکھو میں بھی تمہارے ساتھ راہ دیکھ رہا ہوں